ََََََََََََََََََََََََََََنسلام علیکرحمۃ اللہ وبرکاتہ وشاہمام شامی برادی السلامت کرتے ہیں ہماری سلسلہ در کتاب تعوی شریف میں سے اوراد فتح میں ہے اب شریف کا آج درج نمبر پانچ سو تینتیس اور ایک سو پچہتر ہے ہاں جی پانچ سو تینتیس شریف کے شروع سے ابھی تک کے درست کی تعداد ہے تعداد ہے اور ایک سو پچہتر اوراد کا اوراج فتھیہ میں ہم لوگ جو ہے ابھی اسماء الحسنہ کا حصہ ملک الجبار کا حصہ ختم ہو کے الحمدللہ بھی ابھی ملک الجبار کا اسماع الحسنہ کا حصہ شروع ہے لیکن اصل اسماع الحسنہ جو یا اللہ سے لے کر آخر تک ہے اس کی تشریح سے پہلے اسمال الحسنیہ کے بارے میں کچھ مقدماتی گفتگو ہے جو کہ وہ تمام لوگ جنہوں نے اسما الحسنہ کے بارے میں بحث کی انہوں نے اپنی کتابوں میں ان نقات پر بھی گفتگو کی ہے لہذا بندہ نے نبی مسئلہ سمجھا کہ ان نقات پر بھی تھوڑا سا بحث کروں تو اسی سلسلے میں کل آپ کو ایک لفظ اسما کے لغوی معنی توجہ دیا پھر حسنہ کا آپ کو توجہ دیا اور اس کے بعد آج آپ کو جو ہے خود اسمال حسنان میں لفظ اسم اس کے علاوہ کے قرآن باغ میں یعنی اہل معرفت کے نزدیک صاحب عرفان کے نزدیک اسم سے مراد کیا ہے جیسے قرآن باغ میں آتا ہے آپ سب بھی حسم و رب کا اللہ کے نام کی تصبیح رب کے تمہارے رب کے نام کی تسبیح کرو تبارک اسم ربکا ہاں جی تمہارے رب کا نام بابرکت ہے اس طرح کے بوجھ تھے تو ان میں لفظ اسم سے کیا مراد ہے یعنی اسما میں لفظ اسم کی بحث ہے تو یہاں پر بھی جو ہے لفظ اسم سے کیا مراد ہے وہ جگہوں پر لفظ اسم آیا ہے تو اسم سے قرآن اور عالم معرفت کے اس اسم سے کیا مراد ہے صرف لفظ حمزہ سین میم یا جمانی نام ہے وہ مراد ہے یا کچھ اور مراد ہے اس پر علمی ایک بحث کیا ہے کتاب تفسیر ہے صدرہ میں ملا صدرہ جو ہے وہ عظیم فلسفی حکم شخص ہے جس نے شیخ اشراق کے فلسفے کو اور سینا کے فلسفے کو دونوں کو شمع کر کے تیسرے فلسفہ انہوں نے تشکیل دیا ہے اس کو الحکمت المطالعہ کے نام سے ان کی ایک تفسیر بھی ہے لیکن تفصیل میں پوری قرآن کی نہیں ہے خشک شصوں کی اس میں شروع میں ایسی آسما اور کے ایک باب میں لفظ اسم پر بحث کیا انہوں نے لفظ اسم سے مراد مختلف آیتوں میں اسم سے کیا مراد ہے تو ان کے کتاب سے میں نقل کراؤں ان کے تفسیر سے ان کے تفسیر کے جو ہے پیج نمبر بتیس ہے اور اس کے بعد کے پیج سے تو آپ فرماتے ہیں کہ ان کے تفصیر ملا سزرہ میں ہاں جی آپ فرماتے ہیں کہ اسی طرح سب بہا سب سب بھی حسم رب بھی کل اعلیٰ ہیں اس مبارک آدمی تفصیل ملا صدرات اس میں اسی طرح جو انہوں نے بیان کیا ہے ہاں جی کہ سب حسم ربک بکل اعلیٰ اسم مبارک میں اسی طرح تبار اسم رب کا ذل جلال ورام ہاں تیرے رب کے نام کی سب تصبیح بیان کرو اسم رب بکل اعلیٰ بلند مرتبہ وال رب کے نام کے تصبی بیان کرو رب کے نام کی اسی اس طرح تبار اسم رب کا ذل جلال تیرے رب کا نام جو کہ ذوجلال والاب جلالات شان اور کرم والی ہے اس کے اس کا نام جو ہے بابرکت ہے ادھر لفظ نام اسم آیا ہے اس کے علاوہ وہ دیگر آیات قرانی میں نیز میں بالحفظ اسم بہت سے جگہوں پر استعمال ہوا ہے اس کے تسبیح کرو کا ذکر ہے اس طرح ان دعاؤں میں پرانی جو ہے بسم اللہ الشافی بسم اللہ القافی بسم اللہ المعافی اللہ کے نام سے جو کی شفا دینے والا ہے اللہ کے نام سے جو کی کفایت کرنے والا ہے اور تو اسی طرح دیگر عطیا نبوی یعنی پہم السلّم کے دوسری دعاؤں میں جیسے بسم اللہ عظالماسم عشل ولّہ السماع اللہ کے نام سے اللہ کے اس نام سے کہ جس کے برکت سے نقصان نہیں پہنچاتی ہے کسی بھی چیز کو نہ زمین میں اور نہ آسمانوں میں تو اس میں بھی بسم اللہ الزی اللہ ظلمش میں لفظ اسم دو دعا استعمال ہوا ہے اور اس کے علاوہ دوسرے دعاؤں میں تو ان تمام آیات اور ان دعاؤں میں اس سے کیا مراد ہے ایک بہت انہوں نے اپنے تفسیر میں چڑھا ہے تفصیر کسی پیج نمبر 32 میں چڑھا ہے تولغت و اصطلاح اور اہل ارحان کے نزدیک یعنی الغات اصطلاح علیہ ارفان کے نزدیک لفظ اسم سے کیا مراد ہے تو یہ جو مختصر مقدماتی بہجو انہوں نے اپنی تفصیر کی جو ہے تب ان کا پرانا نام صدر المطعین محمد بن ابراہیم آن صدر الدین شرازی کے نام سے لیکن مشہور ملا صدرہ کے نام سے صدر یا ملا صدرہ کے نام سے ان کی کتاب تفصیر اول کی پیج نمبر 32 ہے جو زاول جو ہے بیچ نمبر بتیس ہے تو وہاں انہوں نے ایک فاصل کھولا ہے فاصل انہوں نے کہہ کے الاسم اسم ایشم کی توضیع کے تو ایک فاصل کھولا ہے اس پیش پہ فرماتے ہیں اسم العصم اسم الصم یعنی نام کا نام لفظ طلمہ دیکھیں تو اسم الصمِ موضون فل لغت یعنی لفظ اسم لغت میں واضح ہوا ہے کس کے لئے لہ لفظ لفظ اسم لغت میں واضح لِہ لفظ ہے لفظ کے لئے دال علام مشتقل عربی زبان میں جو ہے کس زبان میں عصم وضع ہوئی ہے اسم کو ہاں جی کس کے لیے اس لفظ کے لیے جو ایک مستقل معنی پر کرتی ہے ہر وہ لفظ جو ایک مستقل معنی پر کرتی ہے تو اس کو اسم کہتے ہیں جیسے زید ایک ساز کا نام ہو گیا آدمی جو ایک محسوس سنف کا نام ہو گیا ہاں جی تو اس سے کتاب ایک مخصوص چیز کا نام ہو گیا تو ان سب کو اسم سم کہتے ہیں کیونکہ وہ اس میں زمانہ نہیں پا جاتا ایک معنیٰ پر مشتقلن خود طلاق کرتی ہے وہ کسی اور محتاج نہیں تو یہاں لن اور مشتقن کے تو یہ لفظ اسم جو ہے اس کو لیا گیا ہے مشتقن لیا گیا من منسمتی یہ بزر فرماتی یہ لفظ اس کا اصل سمتن ہے اسما سمت سے لیا گیا ہے لفظ عصم یعنی اس کا اصل اسما ہے تو اسمہ کے معنی کے وحیل علامت سیما کے معنی علامت کے معنی میں ہے تو حقاً وکان منقولاً لغوین تو آپ فرماتے ہیں تو گویا کہ یہ لفظ اس پہلے لغت میں کشور معنی میں تھے وہاں سے نقل کیا ہے یہ لفظ اس منقول لغوی ہیں سما سے لے گئے اور نقل کیا ملق العلامت یعنی سیما کے معنی ملک علامت ہے کسی بھی چیز کے نشانی علامت تخنا بستی میں وہاں سے اس کو ٹرانسفر کر کے حال ملک علامت سے لیشی ہیں علامت خاصن مدعا کے علامت لیشے سے لے کر کسی بھی چیز کی مدع کے علامت کوئی بھی علامت کے معنی سے لے کر ایک مخصوص علامت کے معنی میں نقل کیا ہے اب وہ مخصوص علامت کیا ہیں وہ یہ واہ لب جدالعلیہ بال استقلال وہ یہ ہے کہ کسی بھی شے پر استقلال کے ساتھ دلالت کرے اسم یعنی وہ لفظ ہے جو اپنے ایک جو ایک معنی پر مستقل لند کرے وہ اپنے معنیٰ پر ذلط کرنے میں کسی حرف کا فیل کا محتاج ہے؟ نہیں ہے جیسے کتاب کہا تو ایک چیز سمجھ میں آ رہا ہے ہاں جی قلم کہا ایک چیز سمجھ میں آ رہا ہے ٹیبل کا ایک چیز سمجھ میں آ رہا ہے تو اسی ہی تمام چیزوں کو اسم کہا جاتا ہے تو یہ عربی لفظ ہے اس کے بند آخی نے اردو تجمہ کیا تو اسم کا آخر ہی ہے اسم لغت میں وضع ہوئی ہے ہاں جی ایسی لفظ کو جو مستقل معنی بدلات کرے کیونکہ اسم سمت ان سے مشتاق ہے اور وہ بھی علامت ہے گویا کہ اسم منقول لغوی ہے ملت علامت سے کسی بھی چیز کی ایک خصوصی علامت کے اور وہ ہے اسم یعنی وہ لفظ جو کہ مستقل معنی بدلات کرے خود ایک معنی مستقل بدار کرے اپنی معنی بداد کرنے میں کسی کا محتاج ہے نہ ہو پھر آگے فرماتے ہیں آپ جو ہے علم مکان نظر العرفا الصل کلشین عارف لوگ یعنی صوفی بزرگ جو خدا تک پہنچے ہوئے لوگ ہیں چیزوں کی حقیقتوں کو جانتے ہیں ان کے نگاہ جو ہر چیز کے اصل کی طرف ہے اور ملا کے ہر چیز کے اصل میلا کے طرف ہے من غیر احتیاج بالخصوصیات اور مواد رفضا وہ کسی مخصوص خصوصیت کا وہ محتاج نہیں ہیں اور, م... اور یہ لفظ کہاں سے وضع ہوا اس کی مواد اوضاع وضع کی اصل مادے سے ان کو جن دان سرکارنی ہے وہیں اس کے اصل اور اصل ملاق سے تعلق ہے تو اس بنیاد پر خان الاسم ان تو پھر اسم جو ہے اور وہاں کے نزدیک مواش ملو ان کے نزدیک جو اسم کا معنی ہے یہ جو نحویوں نے جو ترجمہ کیا ہے وہ جیسا نہیں ہے بلکہ ان کے نزدیک اسم کا معنیٰ ہے ایک وسیع معنی ہے ان کے نزی اسم یعنی ان کے نظر سم کا معنیٰ ام و اشمل ہیں عمومیت رکھتے ہیں زیادہ شامل ہے منا یکن لفظ مسمون کسی بھی سنی جی سنی گئی لفظ کو جیسے زید گیا تو ایک معنی مخوم ہمیں سمجھ میں آتا ہے مستقل معنی اس طرح کہو اور صورتا معلومتن یا کسی چیز کی معلوم شکل صورت اس کو بھی اسم کہتے ہیں اور اینن موجودن یا خارج میں موجود حقیقتاً موجود ایک چیز کو بھی وہ لوگ عیسو کہتے ہیں تو ان کے نزدیک سنی جانے والا الفاظ کو بھی اور معلوم مشخص صورت کو بھی جس کے ذریعے سے بھی ہم کسی چیز کو پہچانتے ہیں یا خارج میں موجود اشیاء کو بھی کہ وہ بھی ہم پہچانے جاتے ہیں دیکھے جاتے ہیں لمس کہے جاتے ہیں تو ان تمام چیزوں کو ان کے نزدیک عصو میں صرف وہ لفظ نہیں ہے جو ایک معنیٰ بدلات کرتا ہے بلکہ ہاں جی وہ خلبت بھی ہو سکتی ہیں سنی جانے والی ایک معلوم مشخص صورت اور شکل بھی ہو سکتی ہیں اور خارج میں موجود ایک چیز بھی ہو سکتی ہے ان سب کو یہ لوگ یہ بولتے ہیں تو یہاں پھر کی میں نے تھوڑی توضیح لکھا ہے کہ اور کے اورحا کا نظر جو ہے ہر چیز کے اصل اور ملاک کی طرف ہوتی ہے بدونی کسی خصوصیات و جزیات کے جزیات کے ہجابات کے اور مادوں کے وضع میں وضع یعنی موضوع ہے اس کی طرف نہیں ہے تو و لہٰذا جو ہیں اس کے اسم یعنی ان وفاء کے نزدیک جو ہے سابقہ لغی و اصلاحی معنی اور تعریف سے عام و اشمل ہیں ان کا دائرہ زیادہ وسیع اسم کے معنی میں زیادہ عمومیت و شمولیت رکھتا ہے اسم کے معنی میں لہٰذا ان کے نزدیک شامل ہیں شامل وہ الفاظ جو مسموع ہیں یعنی سنی جاتے ہیں ان کو بھی شامل ہے صورتَََََ معلومتََََََََََََََََََََََََََََََ معلوم مشخص صورت شکیل کو بھی شامل ہے اے ننموجن خارجی و حقیقی وجود رہنے والی جو ہے اشیاوی اشیاوی اشیا کو بھی شامل ہے اس کتاب کے صفحہ نمبر تین تیس پہ یہ عبارت موجود ہے پھر کہتے ہیں پھر اس کے بعد کے بارات کا صرف جو میں پورا عربی نہیں لکھ رہا ہوں اور میں عربی میں ہے اس کا مفہوم نقل کر رہا ہوں اسی مطلب کے بعد کہ عربی کہا ہاں جی یعنی اس پہ یہاں تک تو یہ بیان کیا اس کا ایک شرف میں ایک تعریف ہے ہاں جی وہ ایک مستقل معنی بدلات کرے پھر عرفہ ہاں کے نزدیک اس کے معنی کہا یہ صرف ایک معنی بدلات کرنے والے حفظ کو نہیں بولا جاتا ہے بلکہ ہاں جی اسل سنی جانے والی معنیٰ پردارت کنو کو بھی اسم کہتے ہیں صورت معلومہ معلوم مشخص شکل صورت کو بھی بولتے ہیں وہ بھی کلامت ہے اور خارج میں موجود حقیقت وجود حقیقی رہنے والے اشاء کو بھی کہتے ہیں حال عرفان اس کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ عرح کا فہم و عرف ان معنی سے مطابقت رکھتی ہے جو کہ قرآن و حدیث میں ہے اور وہ جو ہے ان کا افام اور جو ہے ان معنی سے تعلق رکھتے ہیں جو قرآن وادیس میں ہیں کیونکہ الاسم یعنی الاسم جو ہے اللہ کے اس قول میں سب بحثم رب کل اعلیٰ ہاں جی یہ جو سب بھی حسم رب کل سورہ شورۂ سب بھی حسم ہے اور اللہ کا یہ قل مبارک تبار قسم ربک رب کا ذلجلال یہ مبارک شورۂ رحمان میں ہے ہاں جی یہ اس پر یہ اس آتے ان دو آیتوں کے برحاف فرماتے ہیں یہ باعث تھے کہ اسم سے مراض صرف حروف و سوت ہو ہمایل تمین ہما یعنی حروف و آواز جو چیز ان دونوں سے مرکب ہوتے یعنی صرف لفظ ہو ہاں جی صرف لفظ یعنی میم صرف لفظ کو جو ہے اسم نہیں کہا جاتا ہے آپ یہ فرمانا چاہتے ہیں اللہ نے فرمایا اپنے رب کے اسم کی تعریف تذبیح کرو تو اس اسم سے امزا شین میم یہ مراد نہیں ہے ہاں کیونکہ یہ دونوں ہر فسوچ جو ہے حرف ہے اور سنا جاتا ہے اسم سنا جاتا ہے کو اسام کے عوارض میں سے یہ تو کسی بھی جسم کی عوارض میں اس کے نام کوئی نام رکھتے ہیں کوئی نہ کوئی نام رکھتے ہیں اس کے ذریعے سے ہم پہچانتے ہیں اس لیے اور یہ پسترین اشاء میں سے کسی چیز کا صرف لفظی نام یہ تو پسترین اشاء میں سے لہٰذا جو ہے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اس کی تصویح کی جائے کہ صرف ایک ہاں اس لفظ کی تصویح کی جائے یعنی پاکی بیان کی جائے ایک لفظ کی اور وہ کوئی مقدس چیز ہو ہاں جی یعنی اور وہ لفظ صرف جو صرف لفظ ہر صوت ایک مقدس چیز ہو یہ کیسے ہو سکتی ہیں بس اسم اللہ جو سے مراد جب قرآن میں کہ میں آئی عسم اللہ سے مراد ان آیات میں ایک ایسی مقدس معنیٰ ہے جو حدوث و تجدد سے پاک ہے یعنی وہ ازل سے ہے ہاں جی وہ ازل سے ہے ایک وقت نہ ہو ابھی بعد میں وجود میں آیا ایسی چیز نہیں ہے یہ عیسم ازل سے ہے بسم اللہ سے مراد ایسی چیز سے جو اللہ کے ساتھ ساتھ ہے اور ہر قسم کی تغیر و تبدل سے منظع ہو اسی لیے استع اور تبرک اسم اللہ سے ہوئی ہے ہاں جی آوض بل بھی جو ہے پناہ بھی اللہ کے اسم سے ہوا ہے اور اسی طرح جو ہے تب تبارک قسم و ربقہ میں بھی اللہ تعالیٰ کے اسم سے جو ہے ہاں بابرکت قرار دیا ہے جیسے بسم اللہ اکراؤ آہ, میں اللہ کے نام سے پڑھتا ہوں بسم اللہ شافی بسم اللہ کافی اللہ کے نام سے جو کی شفا دینے والا ہے. اللہ کے نام سے جو کہ آف درگر در کرنے والا ہے تو لہذا اسم اللہ سے ملاد یا اللہ یا تو اللہ خود ہے ان اگر فرماتے ہیں آج میں اللہ سے ملاد یا تو اللہ خود ہے یا کوئی ملک مغرب ہیں ان دو میں سے ہیں باقی تو ان انشاءاللہ ہم کل کے دس متائیں گے اس میں جگہ نہیں ہو رہا ہے